الحمد لله نحمده ونصائمه ونخصره فنوذل الله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مزللا ومن يزلله فلا حاديلا فشهد الله إله إلا الله واخته لا شريكلا فشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القران المجيد والقران الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اللهم استق الله رب خلقكم من نفس واحده فصلقكم منها زوجها وبصم فيهم رجالا كثيرون ونساء استق الله الذين تصاولون به والارسام ان الله تعالى عليكم رقيب يا الذين آمنوا استق الله فقط فاتحي ولا تمنتن الا وانتم مسلمون انما هذا فين مصدر الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل نشكسته بلا وكل ببات سلام فكل ضلاله السنن تمام اس مالک الملک کے لیے جو خال کے کائنات ہے اور جس طرح قطع اللہ اللہ فرماتے ہیں مداد الکلمات دنیا کے رہنے والوں اس مالک الملغ کے لیے اتنی تعریفیں ہیں اگر روح زمین کے پورے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا دیا جائے اور اس مالی کلملک کی تعریفیں لکھنی شروع کر دی جائیں یقینا یہ پانی یہ سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے یہ قلمیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مالی قلمل کی تعریفیں ختم ہو جائیں اور فرمائیے ایک بار نہیں بار اسی طرح کیا جائے اور اللہ تطابل میں فرماتے ہیں کہ اگر خاص بار بھی ایسا کر دیا جائے کہ بار اسی طرح پانی سیاہی بنتا رہے اور درخت ہیں ان کو کلمے بنا جائے اور اس کی تاریخیں لکھنے کے لیے فقط انسان اور جن نہیں بلکہ فرشتے بھی سبھی اسی کام میں مشغول ہو جائیں یقیناً باخالی پانی کا سیاہی بننا اور درختوں کا کلم بننا یہ پانی یہ سیاہی یہ کلمے یہ جن فرشتے ہر چیز ختم ہو سکتی ہے اگر نہیں ختم ہو سکتی تو اس مالک الملک کی تاریخیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی وہ مالک الملک جس نے ہم پر اتنے احسانات کیے کبھی ہم نے اس کا شمار کرنا بھی نہ کیا ہو اور اس کے احسانات کا حق ادا کرنا تو بہت ہی دور ہے اور کم سے کم اشرا تو کر لیتے کہ اس مالک الملک کے احسانات کا شکر تو بجالات اب دیکھیے اس مالک الملک نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے فضل سے ہمیں انسان بنا دیا جتنی بھی مخلوقات ہیں سبھی اسی کی مخلوقات ہیں ایسے شک کی بات نہیں گدا مخلوق ہے انکار کر دیتا کہ میں گدا بننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں کتا بننے کے لیے تیار نہیں ہوں ہماری کیا ضرورت تھی کیا ہمت تھی یہ تو مالک کا ہم پر فضر ہوا کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا اور اس کے بعد دیکھیے دوسرا احسان پہ کیا ہوا انسان ہونے کے ساتھ انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایات کی نعمت ہے ہدایات سے بڑھ کے دنیا اور آخرت میں کوئی بڑی نعمت نظر نہیں آتی ہدا کیسی نعمتیا اے اللہ اگر ہم تور ہمیں ہدایت نہ دیتا ہمیں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا تھا ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مدار جہاز کے اندر اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا اگر تو ہمیں اس بات کی توفیق نہ دیتا اگر تُو ہمیں اس بات کی ہدایت نہ دیتا نہ ہم کبھی جہاد کر سکتے تھے نہ کبھی نماز پڑھ سکتے تھے یہ فطر تیرا ہم پہ احسان ہوا اور تیری توفیق سے یہ ہم نے کام کیے ہیں میرے بھائیو بھائیوں کر رہا تھا دیکھیے پہلی نعمت پہلا احسان پہلا اللہ کا ہم پر فضل کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ پھر حدا کیسی نعمت سے نواز کیا اور آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والے نظر آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی کچھ انبیاء آئے کچھ ان سے ہوئی جو لوگ اسلام کو قبول کرنے والے تھے یقیناً کیا منتظر ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے ایمان والوں کو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن ہمارا مقدر الصیبہ کیسا ٹھہر گیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد لیکن اسلام کی نعمت سمازا, حضار دی اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا کہ ملک نے ہمیں اپنے فضل سے ایسے نبی کی امت سے کر دیا جس کا بننے کے لیے کبھی انبیاء خش کیا کرتے تھے ہماری خواہش نہیں تھی ہم تو اس بات کو جانتے بھی نہیں تھے ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا ہمیں بار کا ہوا یہ فخر اللہ کا فضل ہوا کہ اس مالک الملک نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کر دیا اور دیکھیے کتنے ایسے لوگ آپ کے نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام کا دعویٰ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں ان کا دعویٰ یہی ہے اور اس بات سے اقرار کرتے ہیں الفاظ اس کی, کی اسلام پہ غور کریں اگر ان کے ایمان پہ دھیان دیں تو آپ دیکھیے ان کا سب سے بڑا شغل اور مشغوریت اور عبادت کیا نظر آئے گی ان سے پوچھ کے دیکھیں یا ان کے عمل سے باہر آئے گی ان کا کہنا یہی ہوگا ہمارے نزدیک سب سے عبادت یہی ہے. صحابہ اللہ گاریاں دینا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسے لوگوں سے بچا دیا اور وہ لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے واقعی ان کی زبان سے اقرار ہوا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن حقیقت ہے لا الہ اللہ کے اقرار کرنے بعد جب اگر اگر مدد مانگنے کا کسی کو مشکل پشاس سمجھیں گے اگر کسی سے نفع حاصل کرنا ہوگا اگر کسی کی عبادت کرنی ہوگی اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا پھر ان بیچاروں کا نصیبہ اور مقدر کیا مالک مدد کے آگے نہیں وہ کسی غیر کے آگے وہ یا جھاڑیوں پر آپ کو سجدہ کرتے نظر آئیں گے وہاں سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں گے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ایسے لوگوں سے ہمیں بچا لیا اگر ہمیں اگر عبادت کے سمے ہیں تو فکر اس والی ذات کو سمجھتے ہیں ہے آپ دیکھیے اللہ کا حق احسان ہے یا اللہ کا فضر ہے اور معاشرے کے اندر اگر آپ اس بات پہ غور کریں یہ بات یہ آپ کے سامنے آئے گی اس اللہ کے زمین پر بہت ایسے لوگ بھی ہیں دیکھیے جن کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم دین کے لیے محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس میں شک کی بات نہیں وہ اپنے گھر پہ چھوڑتے ہیں اس بات کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں اس بات کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ کریا کریا بستی بستی گلی گلی شہر شہر ملک ملک کا سفر بھی کرتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ان بچاروں کے سفر کس بات کے لیے ہے ان کی محنت کس بات کے لیے ہے آپ ان سے بات کر کے دیکھیے ان سے بات کریے کہ اللہ کے محنت ہوگی کہ لوگوں نہ تمہیں قرآن نہ ہمیں کس قدر اللہ نے سات ستھرا دین اور عقیدہ دیا اور اس بات کے ساتھ اگر آپ غور کریں معاشرے کے اندر بہت ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا واقعی وہ کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں واقعی ان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے اس سے ہٹ کے کسی کی بات کو حجت نہیں سمجھتے لیکن ان بیاروں کا معاملہ کیا ہے اگر آپ ان کی سیرت سے دیکھیں گے ان کی صورت پہ غور کریں گے ان کے کاروبار کا خیال رکھو گے ان کے گھریلو ماحول کا خیال رکھو گے تو ساتھ اللہ اپنی کہ ہمارا نبیت لائف نہیں تھا کہ ہم کو اپنا, اپنا لیتے میرے بھائی ہو معاشرے کے اندر یہ بات کی آپ کو نظر آئے گی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اب دیکھیے یہ بچاروں کا معاملہ ٹھہر گیا اب حقیقت بات یہ ہے ایسے لوگوں کی نظر آئے جنہوں نے ایمان رکھتے ہیں جب آپ ان سے سوال کریں گے یقیناً یہ حالت نظر آئے گی حقیقت وہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اس میں شک کی بات نہیں ہے لیکن جب آپ ان کو جہاد کی دعوت دیں گے جب ان کے سامنے میں نے رات کی درس میں یہ بات کی تھی جب یہ بات سامنے آئے تو اس بار سامنے رکھنا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور آ کے عرض کی اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے اور اسلام کو قبول کر لے اس نے اسے قبل کہ اسلام کے ماننے والا بن جائے وہ یہ بات سمجھنا چاہتا تھا کہ اسلام آ کیا ہے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالے گا اللہ کے نبی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہا کہ اگر تو مسلمان ہو گیا تو نے میری بیعت کر لی اگر تھی اللہ کا اقرار کر لیا پھر تیرا معاملہ تیری مرضی پر نہیں ہوگا تیرا اٹھنا اور ڈانٹنا تیری مرضی پر نہیں ہوگا ہر کار کے اندر نماز پڑھنی پڑے گی ادا کرنی پڑے گی تجھے خرچ کرنا پڑے گا سب کام دینے ہوں گے تجھے جہاد کرنا ہوگا یہ ساری باتیں سنتا گیا لیکن جب اس نے آخری بے باتیں سنی تو اس نے یہ بات کہی اور اس نے الفاظ کہہ دیے کہا نماز پڑھنے کے لیے کیا ہو روزہ حکا کرنے کے لیے نہ تیار, نہ تیار, کہ تیار نہیں ہے اگر کرنے تیار نہیں ہے پھر تو کیسے جنگت میں داخل ہو جائے گا क्या गुमान करता ہے कि मैं جہاد نہ کروں اپنی जान और ماں से محبت اسی طرح है। یہ فقط نماز اور زکاتے محدود کر دو اور پھر جنت میں داخل کر دیا جاؤں انکار نہیں ہے پھر تیرا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی یہ بات محمد رسول نے کہی ہے اس کو اس بات کی سمجھ آئے اس نے پھر اسی وقت اس بات کا جواب دیا اور اپنا عذر بھی سامنے دیا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں اس بات کی رکا تھا لیکن میں اس بات تیار ہوں آئیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں اس ہاتھ پر بات کرتے ہوئے اس بات کو قبول کرتے ہوئے اس کام کے لیے تیار ہوں یقین میں نبی مدان جہاز کے لیے آگے بڑھوں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو نماز پڑھنا خرچ ہے اس میں شک کی بات نہیں زکات فرض ہے اس میں شک کی بات نہیں اس ہے تو حج فرض ہے اس میں شک کی بات نہیں لیکن جس طرح ان کو ہم نے فراز کی شامل کر لیا اسی طرح جہاد کرنا بھی فرض ہے میرے بھائیو یہ من کی بات نہیں کہ جس بات کو اپنا جی چاہتا ہو وہ آدمی کام کرے جس سے طرح نقش انکار کرتا ہو آدمی اسے انکار کر دے بلکہ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں ممکن ہے کسی میرے بھائی کو میری اسماس اختلاف ہو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں روزہ رکھتا ہے حج کے لیے تیار نہیں حج تو کرتا ہے زکات کے لیے تیار نہیں زکات تو ادا کرتا ہے لیکن جہاد کے لیے تیار نہیں ہے اور دیکھیے اگر اس نے نماز پڑھی ہے آپ اس بھائی سے سوال کرے اللہ کے بندے تھی نماز کیوں پڑھی ہے وہ یقیناً آج سے جواب دے گا اور یہ بات کہے گا دیکھیے نا نماز اس لیے پڑھی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے حقیقت بات یہ ہے اس بیچارے نے اللہ کا حکم مان کے نہیں پڑی اس نے اپنے نفس کی پوجا کی ہے نماز, نماز شروع کر دی نماز بھی ادا کروں اگر تو نے اللہ کا حکم مان کے نماز پڑھی ہے تو یہ اسی اللہ کا حکم کا روزہ رکھنا تو اس کو ماننے کے لیے پیار کیوں نہ ہوا اگر تو نے روزہ رکھا ہے اللہ کا حکم مان کے اسی اللہ کا حکم تھا کا زکاط کا ادا کرنا تو اس کو مارنے کے اللہ ہے جس کی کچھ باتوں پہ مان لیا جائے کچھ کو ٹھکرا دیا جائے اور دیکھیے یہ بھی عرض کر رہا تھا یہ اللہ کے ہیں پر ہمیں چاہیے ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس بات کو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس مالک الملک نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے بعد پھر ہدایت کیسی نعمت سے نمازا اس اللہ کا ہم پر فضل ہوا دیکھیے اس مالک الملک نے ہم پر رحمت کی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ کہا گئے اللہ کا ہم پہ فضل ہوا اگر ہم نے کسی بات کو حجت سمجھتے ہیں, دلیل ہیں, آخر سمجھتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے اللہ کے کی کی بات ہے یہ بھی اللہ کا ہم پر, فضل ہوا. اللہ کا ہم پر احسان ہوا ہم نے نماز اور روزے اور خد کے جہاز کو اپنا لیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے آخر ہم نے قدم کیوں رکھا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے یہ حالت اور روبت کیوں آئی ہے کیونکہ جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور مقصد کے حصول کا کچھ طریقہ ہوا کرتا ہے اور دیکھیے وہی بات کہتے ہیں اور کہنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی تھی اور اس بات کی گارنٹی دیتے ہوئے کہ اگر صبح شام سے اللہ کا بندہ اس بات کا اقرار کرے یہ الفاظ کہ راضی ہے کہ ہم نے تجھے ہے ہم نے دل کی خوشی سے اس بات کا تسلیم کیا ہے اور اس بات پر اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں یہ ہماری خوشی کی طرح ہے ہم تجھ سے ہٹ کے کسی کو مالک لطف سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم تجھ سے ہٹ کے کسی کو مشکل خوشاب مارنے کے لیے تیار رہی ہم سے ہٹ کے کسی سے نشے اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے اللہ ہم اس بات پر راضی ہے کہ ہم نے تجھے رب مان لیا ہے اور اس بات پر بھی ہم راضی ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کے اندر اسلام جیسی نعمت آئی ہم نے باطل ادیا تو نہیں مانا اگر ہم نے مانا ہے تو اس دین کو جس کے متعلق اللہ کے قرآن ہے تاکہ یہ حق دین باقی ابھیان پر غور کر دیا جائے ہم نے اگر مانا ہے تو اسلام کو مانا ہے اس دین کو تسلیم کیا ہے اس بات پر بھی ہم راضی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس بات پر بھی ہم راضی ہیں اگر ہم نے اپنا حادی مانا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے کسی کو اپنا مانا وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے کسی کو کو مانا مانا وہ بھی اللہ کی نبی کو مانا، اگر ہم نے ایمان عرض مانا وہ بھی اللہ کے مانا اور ان لوگوں کو اس بات سے غور کرنا چاہیے اور حقیقت بات یہ ہے وہ کام کبھی دنیا میں غلط نہیں آ سکتی بلکہ دنیا اور آتے سے نہیں ہو سکتی جن بے نے دین کو قبول کرنے کے بعد اس بات سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کو نہ امام آزم بات انکار کرتے ہیں ہم تو اللہ کے بول سے یقین اور رسول سے بات کہتے ہیں کہ میں اگر قید آزم مانا ہے تو محمد رسول کے کو مانا ہے ہم اللہ کے نبی سے ہٹ کے نہ کسی کو امام آزم نامے کے لیے تیار ہے نہ قید اعظم نانے کے لیے تیار ہے اور اس بات پر راضی ہیں اللہ کے نبی فرما جو رضا کے ساتھ اس بات پہ اقرار کرتا ہے حق اللہ اللہ پر حق ہے کہ اپنے اس بندے پہ راضی کر دے عرض کر رہا تھا آپ کی مجلس کے اندر ہمیں اس بات سے غار کرنا چاہیے آتا ہمارا یہ مقصد کیا ہے یہ بس مقصد یہی تھا کہ ہم اس جگہ پر جمع ہو گئے ہم نے بات کر دی آپ نے سن لی پھر واپس پلٹ گئے کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا نہیں یہ بات ٹھیک ہے ہمارا جمع ہونا ضروری تھا یہ تو اقتدار لیکن یہ جمع ہونا کافی نہیں ہے ہم آپ سے پہلے یہ باتیں کیا کرتے تھے شاید اس سے قبل آپ نے باتیں سنی ہوگی آپ کے سامنے معاملات ہوگا ہوئے معاملہ کتنا آگے بڑھ گیا یہ باتیں آپ سنتے بھی رہے اخبارات میں بھی پڑھتے رہے کہ آج کے دنیا کے ظالموں اور کافروں نے اس قدر قدم آگے بڑھا دیا کہ آج ہماری بہنوں کے گربان کو چاہ کرتے نظر آئے یہ باتیں آپ نے سے پہلے بھی سنی تھی کہ آج ان زاروں نے عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں نے یہ کام کیا کہ ہماری بہنوں کو پکڑ کے بازاروں کے اندر رہے ہیں یہ باتیں آپ سے قبل بھی سنی ہوگی کہ ہمارے بچوں کو ذمہ کرنے کے بعد وہ کباب تل کے کھاتے نظر آ رہے ہیں یہ بات آپ نے اس سے پہلے بھی شاید سنی ہوگی وہ ہماری ماں اور بہنیں جن بیچاریوں نے کبھی زہرین سے بہت قدر لڑا تھا ان کو پکڑ کے بازاروں میں لا کے ان کو گرہنا کرنے کے بعد آج بازاروں کے اندر ننگے بدن ان کے ضرور نکال رہے ہیں شاید یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی اور پڑھی ہوگی کہ ہماری اور بہنیں ان سے پکڑنے کے بعد ان کے بعد بگل ناچ کرنے کے بعد ہمیں ملکا جاتا ہے ہمیں پیغام بھیجا جاتا ہے ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے اور مسلمانوں اگر باقی تو مسلمان ہو اگر تمہارے اندر غیر موجود ہے اور اپنی بہنوں کی سمجھ بچانے کے لیے یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہوگی یہ باتیں آپ نہیں بلکہ شاید کو شہید کرنے کے بعد ان کو گروانے کے بعد آج منظروں کے اندر تبدیل کر لیا ہے یہ بات آپ پڑھتے رہتے ہیں کچھ اور آگے بڑھا جو بات میں آپ سے بتلانے لگا تھا اور اس بات کو بتلانے کے مقصد یہ ہے تاکہ آپ کا حجت قائم ہو جائے اگر یہی سننے کے ساتھ سنانے کے ساتھ معاملہ ختم ہوا اسی انداز سے ہوئے تو سنگینی اور ہوئی ہم نے اپنی کے مقصد کو سمے لیا تو اللہ کے پھر سے معاملہ حل ہو جائے گا اور ستم بڑھے گا نہیں بلکہ ستم ختم ہوگا معاملہ کیا ہے آج پیغام آیا چار دنوں کی بات ہے ہمارے ایک بزرگ نے بات بتائی کہ انڈیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں نے وہاں کے ہمارے شیوخ نے پیغام بھیجا کہ پاکستان کے بسنے والے مسلمانوں سے اور غیور سے یہ پیغام دے دو کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو کس بات کے لیے جی رہے ہو اور دیکھیے معاملہ یہاں تک ہوا کہ ان ہندو زالوں نے ہمارا جینا وہاں اس قدر تنگ کر دیا اس قدر ہمارے گھیڑے کو تنگ کیا کہ بہت سی ہماری ماں اور بہنیں جن بےچاروں نے اسلام کا دعویٰ کیا جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئی جو ہماری انتظار کرتی رہی جنہوں نے ہمیں انتظار کی جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے جنہوں نے ہمیں پیغام بھیجا مسلمانوں اور ہماری اسمت بچانے کے لیے لیکن ہم اپنی مصروفیت کی بنا پر اپنے تعلیم کی مجبوری پر اپنے کاروبار کے آرے آنے کی وجہ سے اپنے سروس کی وجہ سے اپنی گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے اپنے باردان بھائی بہنوں کی محبت میں نہ چھوڑا ہم باہر پہنچ سکے آ کر ان نے ہم سے امیدوں سے ہوئے تو کبھی شاید ہماری مدد سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تو ان بےچاروں نے اس کے لیے کیا قدم اٹھایا آج مسلمان سہنا والی ہماری ان بیٹیوں اور بہنوں نے قدم اٹھایا ہے وہ مجبور ہوئی کس بات کے لیے آج جنتو کے ساتھ وہ شادیاں کر رہی آپ دیکھیے ہماری رفلت کی راہیں ہماری بہنیں ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کرے اور ہمیں اس بات کا پیغام مل جائے اور پھر بھی ہمارا خون نہ کھولے اور پھر بھی ہماری غیرت بیدار نہ ہو اور کم سے کم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ بات تو سوچ لے یہ زندگی ہے گزر جائے گی ہمیشہ زوریاں نہیں رہا کرتی یہ جوانیاں ہی جوانی گزر جاتی ہے ہمیشہ جوانیاں نہیں رہا کرتی جو مجلس کے اندر آج آپ کو بورے نظر آتے ہیں تب ہی ان پہ جوانیاں تھی لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہے اور کیا فائدہ ہوا ایسی جبانیاں اور پھر جہاز کے لیے تیار نہ ہو افسوس ہے ایسے مسلمان ہونے پر افسوس ہے ایسی جبانیوں پر اور دیکھیے بلکہ اگلا اور معاملہ شاید یہ چیزیں بھی آپ نے سن رکھی ہو چند دن قبل آنے والے ایک غازی بھائی نے مجھے یہ بات بتلائی کہ دیکھیے آج وہی ہندو جو چند دن قبل جس نے ماننا کیا تھا کیا ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو سڑکوں سے پکڑ کے مساجت میں لا کے زیادتی کیا کرتے تھے آپ اس نے آج ایک قدم اٹھا دیا وہ قدم اس نے کیا اٹھایا کہ دیکھیے آپ مساجت سے کتاب اللہ کو اٹھاتا ہے پرانے پاک رشتوں کو جمع کرتا ہے کسی جگہ پہ جمع کیا کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے چاپ کرتا ہے چاپ کرنے کے بعد پرانی اڑان کے آج استنجا کر رہا ہے اور ہماری گہرت کو للکا رہا ہے کس بات کی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کون سا وقت کون سی گھڑیاں آئے گی جب ہمیں جہاد کی سمجھ آئے گی اور جس وقت ہماری غیرت بیدار ہوگی اور ہم اس بات کے لیے تیار ہونے کے بعد دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حقیقت بات ہے اس بات کا آپ اندازہ کیجئے یہ بات کی سامنے آئی چاندن قبل کی بات ہے ہمارا جو بھائی جو کچھ سال پہلے دشمن کے مقابلے کے اندر ان کی باتوں پر ان کی پوسٹ پر حملہ کرتے ہوئے جو گرفتار ہو گیا آج کیا چل رہا ہے اللہ لیکن جذبات کیا ہے جو ہمیں آزادی کے آ سکے ہوتے اور تمہاری اسمت رہے تمہاری مساجر گرتی رہے اور تم اپنے گھر میں بند رہو اور تم اپنا دین مساجر تک محدود کرتے اور یہ تمہاری مسلمانی ہے اور تمہارا حق یہی تھا حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑو مرنے اور مرنا کے لیے تیار ہو جاؤ تمہارا والے حصے کی نچلے حصے میں چلا جانا چاہیے اور دیکھیے جب تبھی ہم مسلمان ہوا کرتے تھے ہمارا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا جس طرح کے, کے میدان میں جو معاملہ ہونا تھا ہوا رہا ابو سفیان جو اس وقت مشرقین مکہ کی طرف سے سردار بن کے آیا تھا جب اس نے اس بات کو ہلاک کو دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں اللہ کے نبی زخمی کر دیا گئے اور یہ بات عام ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوہ کے شہید ہو گئے ہیں تو ابو سفیان اوہ کی چوٹی پر چڑھ کے یہ بات کہتا ہے کہ کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا جواب کسی نے نہ دیا وہ اس بات میں خوش ہوا کہ جواب نہیں آیا میری بات پکی اور سچی ہے اس کے بعد اس نے دوسری بات اس نے کہا کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے کسی نے جواب نہ دیا اس نے پھر اس سے اگلا سوال کیا اس نے کہا کیا تمہارے اندر عمر موجود ہے کسی نے جواب نہ دیا تو اس مشکل کے سردار یہ بات سمجھی کہ اب مسلمانوں کا گئی ہے اور اسلام کے جب ان کے بڑوں کو ختم کر دیا گیا یہ خود ختم ہو جائیں گے اس بات کی خوشی میں آتا ہے عمر رسی اللہ نہ رہ سکے انہوں نے کہا اللہ کے دین کے دشمن اور باغی تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے نبی بھی موجود ہے ابو بکر بھی موجود ہے عمر بھی موجود ہے یہ کس لیے موجود ہے بات سے ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر مسلمان زندہ رہتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ فقط سنا لینا کھانا اور پینا اور سونا اور آرام کرنا ہوا کرتا ہے نہیں نہیں جو اللہ کے دین کے باغیوں کو ختم کرنا ہے جب ترقی جیے گے اس کار کے لیے جیے گے اس نے پھر اگلی بات کہی اس نے ایک بتانے وہ بت بہت برند ہے اللہ کے نبی نے کہا اس کا جواب دیجیے کہا کہ اللہ کے نبی کیا جواب دے کہا کے کہ اس کا جواب دو اللہ اعلیٰ جل بلند ہے اللہ کے لیے بزرگی ہے اس نے پھر اگلی بات کہی اس نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا اس بات کا جواب دیجیے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا جواب دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھ کہا کہ یہ بات کہو کہ ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے اور غالب تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی جا نہیں ہے اس نے اگلی بات کہی اس نے کہا یہ لڑائی ڈھول ہوا کرتی ہے کبھی اس طرح کبھی اس طرح آج اس بات کا اندازہ کرو اور یہ بات سننے کے ساتھ عمر رسی اللہ آج سے جواب کیا دیا اور کہا کیسے بات برابر ہو سکتی ہے اور تم نے کیسے بدلا چکا دیا اے سال تم اس وقت جو قتل ہوئے تھے اور کے دن جو ہمارے شہید ہوئے ہیں یہ کیسے بات برابر ہو سکتی ہے ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے اور تمہارے مکتورین جہن لے جائیں گے تم کیسے بات سوچتے ہو کہ ہمارا معاملہ بند ہو گیا اور ہماری سوچا کیا ہو سکتی تھی اور ہاتھ میں دیکھتے ہیں کیسے وہ شخص مجھے زخمی ہارتے نظر آیا وہ زخموں سے چور تھا سب کر دس کے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے میں نے اس کے پاس کیا کے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی نے تجھے سلام ربی اللہ اللہ سے بات کہی کہ اللہ کے نبی نے تیرے نام سلام بھیجا ہے اور اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا تم سے, اے صاحب اسلام سے پا لینے کے بعد یہاں تک پہنچانے کے بعد تم رضام جہاد میں آیا اللہ تو, اپنے آب تو کیسا میں اس حالت کے اندر ہوں یہ جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں اور کہا کہ جائیے میری طرف سے بھی اللہ کے نبی کو سلام کہنا اور انسار یہ بات سن لو ہم نے اسلام کو کس بات کے قبول کیا ہے اگر تم میں سے کسی کا آخری بھی ہو تو آخری تک کے متاثر ہے میرے میدان میں نہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بات ارادہ کیا تھا اور جو زیادہ اور ارادہ کیا مدینہ چھوڑ کے مکہ کے اندر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اللہ کے نبی اگر آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو ساتھ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ واسم ایک گھاٹی کے اندر ان سے انتظار کرواتے ہیں رات کے دیرے میں اپنے آواز کو لے کے, کے پاس آ جاتے ہیں بات ہی ہیں. شروع ہوتی ہے لیکن ابتدائی کیا تھی؟ کہاں سے شروع ہوا تھا جب ان کے سامنے مسلمانی کا دعویٰ کر رہا ہے اگر تم نے بات کری ہے،, ہے تو اس بات کو سمجھ دیجیے تمہارا پوری دنیا کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا اس اور اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا تھا हमारे سے ہم نے محمد رسول اللہ کو لبی مالیا. پھر ہمارا ناملہ کیا ہوگا ہم اس بات کو جانتے تھے ہمارا امام جنگ ہوگا پوری دنیا ہماری دشمن چاہ جائے گی ہمیں بات کا علم تھا پھر ہماری تلوار ہاتھ سے ہم اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام تقرر کیا ہماری تربارگی تو نکلنے والے اور باقی جب میں جانے تو ان کا یہی معاملہ ہوا کرتا تھا اور اس بات کا ہاتھ کر کے آگے بڑھا کرتے تھے اور آج ہمیں اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے اور اس بات پر غور کرتے ہوئے اور یقیناً اس کا مثبت جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے ہم نے جب اس بات کی آواز دی تو اس کام کے لیے کیا ہوئے واقعی وہ بھائی آگے پہنچے انہوں نے ٹریننگ کی اور ٹریننگ کرنے کے بعد پھر وہ نوجوان آگے بڑھے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا کس انداز سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھیے دشمن کے مقابلے کے اندر آتے اگر چند بھی ہے اور ان کے سائیکڑوں کی, کی تعداد میں اگر دشمن گھیرا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کچھ گراہ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جرمت اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی کاٹ کا جواب دیتے ہیں اب دیکھیے جیسا کہ چند دنوں کی بات ایک بھائی نے بات بتائی کہ ایک جگہ پر جس گھیرے کے اندر ہمارے کچھ بھائی آئے جن میں ایک ابو حنزلہ بھائی تھے اور ایک تلاوت تھا شاید جو نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جب دشمن گھیرا تنگ کرتا ہے ابو حنزلہ کو پھیل لگا اس کی بائی کام شہید ہوتی ہے ابو حنزلہ بھائی خان بات کہتے ہیں بھائی اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں آپ نکل سکتے ہیں آپ نکل جاؤ لیکن وہ بھائی آپ سے جواب کے دیتا ہے اس نے کہا ابھی تک میں نے یہ بات نہیں سیکھی کار سو کبھی اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں نے کدھر جانا ہے میں دشمن کے مقابلہ کرتا ہوں دشمن کے مقابلے کے اندر جب ان کا مقابلہ شروع ہوتا ہے اور مقابلہ کرتے کرتے وہاں کے کشمیری جن کو زبردستی اپنی خدمت کے لیے پکڑ کے آتی ہے وہ یہ بتلاتے ہیں ختم ہو گئی اپنا سنجر نکالتا ہے اور سنجر نکالنے کے بعد دشمن کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ کشمیری یہ بات کہتا ہے میں نے ایسے انداز کو دیکھا ترارکھ خاں ایک انداز سے ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا جس طرح کے کے دشمنگ اچھا دنیا فانی کو چھوڑتے ہوئے اپنا مقصد آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے دیدار کے لیے جنت کے حصول کے لیے اس دنیا فانی کو دیکھ کے خیر بات کہتے ہوئے آگے اس کے قدم اٹھ جاتے ہیں اور فوج متوجہ ہوئی ابو حملہ کی طرف اور اس کو کہا کہ اگر تم ہاتھ کھڑا کر دے اپنے ہتھیار رکھ دے تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے ہم تمہیں امن کی دعوت دیتے ہیں ہر کچھ نہیں کہیں گے وہ بھائی اپنی گن کو انداز سے رکھ دیتا ہے فوج اٹھ کے بے خوف ہو کے آگے بڑھتی ہے جب وہ دیکھتا ہے فوج قریب ہوئی اور اندرے نشانے پر ہے اپنی گن اٹھاتا ہے ان پر سیر کرتا ہے دو دفعہ کسی انداز سے کیا فوج سمجھیے یہ معاف کرنے کے لیے ہے وہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہ فوج قریب آتی لکڑی ختم ہوا اور دیکھیں یہ بات بھی رہ گیر کی لاشوں کو فوج ہی اٹھا کے لے جاتی اور وہاں کے والوں کی محبت کی انتہا اس بات پہ پورا ڈالتے ہیں ایک گاؤں والے کہتے ہمارے گاؤں کے قریب شہید ہوا ہے ہم نے اپنے اپنے گزرتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ ایک ندی ہے اوپر پل ہے نیچے اس کے ایک انڈین فوجی کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ شور ڈالتا ہے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن وہاں چھپے ہوئے اس موت آئی. موت بچ نہ تکا. خوف سے جان نکل گئی چند دنوں کے بعد والوں کے قریب آتی ہے یہاں تلاوستھان کی قبر تھی کہا کہ دیکھیے اس کو قبر سے نکالیے اور کسی اور جگہ پر جا کے دفن کیجیے یہ بات سننے کے ساتھ دو والے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو اس کی کیا تکلیف ہے کس وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال کے کسی اور جگہ پر دفن کر دیجئے ان کا ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہماری ہائی کمان نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تلاوت شاہ کو جہاں سے نکال کے کسی اور جگہ پر دفن کر دیا جائے ہاں ان کے شرار کے ساتھ کسی ایک فوجی نے یہ رات آؤٹ کر دیا اس نے کہا بر بات یہ ہے رات کے وقت یہ ہمارا فوجی گشت گزرتی ہے بہت سی پارٹی گزرنا ہوتا ہے جب بھی کوئی انڈین اس کی گشت کے لیے ان کی پارٹی اس قبر کے قریب سے گزرتی ہے تلاب اچھا یہ بات کہتا ہے کہ اب بھی میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا اس بات پر ایباد ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس بات کے خواب آتا ہے عرض کرنے کا یہ تھا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان ظالموں کے دلوں کے اندر ایک قدر روک ڈال دیا اتنا خوف ان پہ تاریخ ہوا کہ دیکھیے آج مجھے حدود کی قدر سے آتے ہیں اور یہ بات ڈرتے ہیں گزرنے سے کہ شاید پھر دوبارہ نکل کے کہیں ہم پہ باہر نہ کر دے ان کی پوری آتے اس بات پہ گزرتی ہے کہ وہ دیکھے وہ آ گیا. وہ تھوڑا سا کوئی آرام کرتا ہے پہلی بات آتی نہیں اگر کوئی سو جائے صرف یہ بات کہنے سے شاید پھر مجاہد آ گیا ابھی ہم پہ گنید کرے گا. ابھی ہم پہ رات فائر کرے گا پوری رات ان کی سی گی کے اندر اور ان گزر جاتی ہے ہم نے اس بات کے اپنے مجاہدین کو اپنے بھائیوں کو مسلمانوں نے اس بات کا اعلان کیا کچھ نا جان اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کی تیاری کی اور مجاہدین کا ساتھ دیتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اس طرح پر پہنچ گئے لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اب ہمارا حق کیا تھا ہمارا حق یہ تھا کہ ہم بھی اس بات کو سنتے ہوئے اور مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے ہم چین کرتے اور تعنت کرنے کے بعد دشمن کے مقابلے میں چلے جاتے وہ میرے بھائی جو آج تین کے لیے نہیں نکلے ان کا فرض تھا وہ تیلنے کے لیے نکل جاتے آج وہ بوڑے اور جو چلنے سے تاثر ہے سفر کے لیے نہیں جا سکتے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ان کا فرض یہ تھا یہاں نوجوانوں کو تیار کرتے وہ دیر کے لیے اس بات کی لوگوں کے اندر رمت دیتے لوگوں نے جہاز کی بیداری کا کام کرتے اور وہ ناجوان جنہوں نے ابتدائی تعلق کر لی ہے ان کا حق یہ تھا اب دورہ خاصا کے نکلتے جن میرے بھائیوں نے دورہ خاصا کر لیا ہے ان کا حق یہ تھا اپنے امیر ان کو حق تھا بجائے کے اپنے گھروں میں پرٹ آئیں ان کا حق یہی تھا اس بات کی آگ مرتے اور دشمن کے مقابلے میں پوچھ جاتے اور دیکھیے یہ بات کے سامنے ہونی چاہیے جس طرح کہ عبد الحمان جناب رضی اللہ تعالیٰ شام کا وقت تھا روزہ رکھا ہوا ہے اب کا ٹائم ہے, ہے عبد الحمان رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کی کہ دیکھیے وہ ہمارا مقدر کیا کہہ رہا کہ آج ہم دنیا کے اندر کھو کے رہ گئے ہم کھانے پینے میں اسی بات میں ہم نے زندگی کا مقصد سن لیا اور اسی کو اپنا مقصد اور کامیابی سمجھ لیا اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے اور جس وقت ہم مسلمان ہوئے تھے اور اللہ کے نبی موجود سے ہماری حالت کیا تھی اور اس وقت ایک جنگ کا اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آیا جب وہی بھی آدمی اور اسلام سے کبرس اس کی حالت کیا تھی اور اسلام نے اس بدل دیا ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اگر کسی نے مسلم کو تلاش کرنا ہوتا اس رستے کو دیکھتے جس رستے سے خوش آیا کرتی تھی. لوگ سمجھ لیتے شاید اسی رستے سے, سے پہنا گبارا نہیں کرتا تھا لیکن جب اس نے اسلام کو قبول کیا اور اس کی دولت کے کام آئی اس نے اسلام کے لیے ہر چیز کو وقت کرنے والا ایسا وقت آیا. وہی مصحف جو ہے آج جھک کر چل رہا ہے اور کسی نے سوار کیا اور کسی نے جب میں دشمن کے مقابلے میں آیا جب اس کو شہادت کی موت مل گئی اور شہید کر دیا گیا جن کا معاملہ ختم ہوتا ہے اللہ کے سمان سے دیکھو جو کوئی کپڑا میسر آئے تو ان کو اللہ تعالی کے سلام پہ دیکھا گیا ایک چادر میسر آئی لیکن اگر اس چادر سے مصحب المیرتے ہیں تو اس کے हैं तो उसके پاؤں نگے ہو جاتے ہیں اگر اس کے پاؤں हैं तो ہیں تو کسر हो जाता है हमें क्या करना चाहिए यह बात بات के کی کے, کے, کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا جو مسلمار کے سر کو ڈھانپنے کے بعد وہاں سے کرو اور گھاس اکٹھی کرنے کے بعد سمجھ نہیں آ سکتی ہم نے جو نوجوانوں کو دشمن کے مقابلے بھیج دیا اگر کسی وقت ایسی نوٹ آئی ان کے ہاتھ سے اگر گولیاں ختم ہو گئی اور دشمن نے ان کر دیا اور سامنے شکرا کر دیا اللہ ہم تو جان اور مال لے کے آگے بڑھے تھے ہم دشمن کے مقابلے میں پوچھ گئے تھے لیکن پیچھے رہنے والے مسلمانوں نے کبھی اس بات کی خبر نہیں لی تھی ہمیں کبھی اس بات کے لیے پوچھا نہیں تھا اگر ان کا شکلا کیا ہوگا کہ اس وجہ سے اگر وہ بھی آ جاتے اور ہمارے لیے کے رہتے. ہم دشمن کے مقابلہ جاری رہتے اور سوچنے کی بات یہ ہے اگر ہم لوگ میں ستا گئی ہم جانی اور مالی طور پر اللہ کے حکم کو مارتے ہوئے میدان جہاز کی طرف نہ لگتے تو کل کیا دن اللہ کو کیا دکھلائیں گے میرے بھائیو اور کس نبی کے ہم نام والے اور جس کی ایمانی گار کا نام نہ کیا تھا اور نبی دنیا کے اندر آیا اس نے کس بات کا اعلان کیا تھا اور جس نے ہمیں جینے کا پیچھا بچا جس نبی نے اعلان کر کے بات کہی کہ لوگوں جہاں میں کتاب اللہ کو بھیجا گیا ہوں کتاب اللہ مجھے دی گئی ہے اسی طرح سے کتاب اللہ دے کے نہیں میں اسی طرح تلوار دے کے بھیجا گیا ہوں مجھے میرے اللہ نے ایک بات کا حکم دیا ہے میں کے ساتھ رہوں. یہاں ترق کے کبر کو ختم کر دیا جائے اس کو حال کر دیا جائے اور نبی کے مانے والے جس کے شہر کے اندر اگر ایک مسلمان اور آواز کے کہے محمد اور से سے بات کہے اللہ کے ربی شہر کے اندر میری اس مت کو خطرہ ہے اللہ کے ربی اپنے گھر میں جائے اپنی تلوار اٹھائے میدان میں آئے اور آواز جی کے کہے محمد کے جیتے ہوئے اور کوئی ظالم یا جت کرے مسلمان کی بیٹی کی طرح اس کا اشارہ ہو جائے محمد کی غیرت اس بات کو دوبارہ نہیں کرتی ہم کس نبی کے جس نے سنا ہو جا دیا کہ موسم پر یہ معاملہ کیا کہ دیکھیے اگر کچھ لوگوں نے کسی آ کے پیغام دینے والے نے تیزان دیا خرا کے ببات سچی نہیں تھی ایک جھوٹی پا تھی ایک جھوٹی خبر تھی کہنے نے آ کے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے مسے کی نے رضی اللہ مکان کو شہید کر دیا اللہ کے نبی نے اس بات کے لیے کیا اہتمام کیا تھا اور کیا اس کے لیے کوئی قرارداد پیش کی تھی اور کیا اسی وقت کوئی جلسہ کر لیا تھا کیا جلوس نکالا تھا اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے اگر باقی ہم نبی کے نام والے ہیں اگر ہمارا یقین ہے اللہ کا قرآن قرآن ہے. اگر اللہ نے کی شہادت بدرام نہیں لے لیں گے ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں پڑیں گے وہ آگے بڑھتے ہیں اللہ کے ربی کے ہاتھ پر بیس شروع ہوتی ہے اور صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھ لینا اور کسی پوچھنے والے میں کسی قبول تھی, تھی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ مر تو سکتے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن کبھی پیچھے نہیں ہر سکتے جس نبی کے نام والے جس نے اس تو اسلام لال والے میں ضرورت پیدا ہوئی اور جہاں نوجوان مدان جہاد میں آ تھے اور فتح نوجوان نہیں وہاں آر بھی مدان جہاد میں آیا کرتی اور جہاں آرکے آ کرتی تھی, آ کرتی تھی وہاں بچے بھی بےتاب ہوا کرتے تھے جہاں بچے بےتاب نظر آتے تھے اور جگہ پر آپ سے مزدور لوگ بھی جہاد میں آتے نظر آئیں گے اگر آپ اس بات سے غور کریں اور جن کا بہ متا ہے اب دیکھیں میدان گرم ہے اور دشمن گار کر رہا ہے اللہ کے نبی دیکھتے ہیں سامنے ایک اور ان شاء رضی اللہ کیا ہوگا. عبداللہ بن عمر اور کس بات پر بےقرار نظر آئے کس بات سے آپ جواب یہی ہوگا کہاں مجھے اجازت مل جاتی میں میدان جہاز میں چلا جاتا اسامہ کیا ہے جواب یہی ہوگا اور دیکھیے یہ مانا بھی نظر آئے گا کہ ایک مزدور آدمی ہے جن کو اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے تم اس بات سے مستقس ہو اگر تم میدان جہاز میں نہ بھی جاؤ تمہیں اس بات سے گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی تمہیں اس بات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن ایمانی جرت کتنی ہے ایمانی جہاز کتنے در مجور ہے تو دیکھیے کس انداز سے آگے بڑھتے ہیں جواب ہے وہ جو یہ بات کہتے ہیں ابا جی ہم مدان جہاز میں جانے کے لیے آپ پیچھے بھی ہے بڑھاپا بھی ہے مزدوری بھی ہے لنگڑا پن بھی ہے لیکن جہاز میں شہادت کی موت پاتا ہے की کے نبی है ہیں وہ دیکھو امر بل جموکھو وہ ایک ٹانگ پہ اور لنگاتے ہوئے جلت میں جاتے ہوئے چلانے لگاتے ہوئے داخل ہو हुए اور हो गया اور جن کو اس بات کی سمجھ آئی تھی جنہوں نے अल्लाह के حکم को حمیت دی थी جنہوں نے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ اللہ اس بات کو حکم دیتے ہیں ان سے روح کی کی پھر ان ایمانی کی حالت کیا ہوتی تھی سیاد سارت رضی اللہ عنہ بات کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس موجود تھے وحی کی حقت کاری ہوئی جب وحی کا معاملہ ختم ہوا اللہ کے نبی نے کہا زیاد، اللہ تو کی لکھیے میں نے کہا اللہ کے کی نبی کیا لکھوں کہا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اور اپنے گھروں میں بانٹنے والے ہاتھ سے جان والے یہ تبھی برابر نہیں ہو سکتے اور عبداللہ اب امت اور نبی صحابیٹھا ہوا تھا وہ تو صحابی اور, کی کی اور, کی اور کی کی بڑے بڑے خیال کیا اور شاید ان کو دین کی سمجھ آ جائے اور اس کی بات پہ دھیان نہ دیا جس بار بہار دینا چاہیے تھا وہاں پڑھتا ہے اور جس کی شام میں اللہ جب لائی کو بیٹھے ہے اور کتاب اللہ میں اور جس کی شان میں سولہ کی دینے والا. وہ پاس ہے اللہ پھر میں کہاں گیا یہ بات کی دیر کی اور جواب دیا دوبارہ بھیجا جاؤ یہ بات, ہو. یہ بات کہ ہاں اگر کسی کا میں پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور مسلمانوں مجھے بھی بتا دے جہاز جب تم اپنے کیا کرنا اکیموں میں بڑی سچ ہو اور مجھے مسلمانوں کی صفائی میں پورا کر دینا اور یہ تمینہ میں ہوں میرے آپوں کی بنائی نہیں ہے میں کیا کر سکوں گا اور اگر اللہ نے کہا میدان جہاز کے لوگوں ندینہ میں وہ کام کروں گا اور تم کی بنائی والے کام نہیں کر سکتے اور بتلاتا ہوں اور, میں ہوں اور میں کیا کام, کام تم ہاتھ میں دینا اور جب تو زندہ رہوں گا میں اسلام کے جھنڈے اور میرے ہاتھ میں کماتے ہوئے اور تم تو آنکھوں کی بنائی والے ہو اور تمہارا فیصلہ اور جٹنا ہوگا میں ایک جگہ پر گڑ کے رہوں گا میں ایک جگہ پر بچ کے معاملہ ہو. آر کیا ہوگا جب مجھے شہادت کی مات مل جائے گی ہاں اگر میں زندہ رہوں تو اسلام کے سر بند رکھوں گا کیا ہم نے سے بھی کبھی اس بات کا کسی کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا ہے ہم نے بھی لایا اللہ کا اقرار کیا ہے آج ہمیں بھی یہ بات سوچ لینی چاہیے اور ہمیں اس بات سے علم ہو جانا چاہیے اور دیکھیے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائے اور اس بات کا ارادہ کرے کہ دیکھیں ہم جب مدان جہاز میں جائے اور اللہ کے اس بات کی آرگو کرے کہ اللہ مدان جہاد کے اندر ہمارا یہ معاملہ جائے ہماری جمانیہ کام آ جائے ہماری زندگیاں دین کے لیے کام آ جائے ہم بھی جب طرف جیئیں گے اسلام کے جھنڈے کو سربن رکھیں گے ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی کے جھنڈے کو نہیں ہونے دیں گے اگر جینا اس انداز سے جیو اور میرے بھائیوں اگر مسلمان ہو تو یہ فکر اور سوچ ہونی چاہیے اللہ سے دعا ہونی چاہیے ہماری دلالیہ کام آئے تو اسلام کے کام آئے اگر ہماری خوبیاں کام آئے تو اسلام کے کام آئے ہماری تعلیم کام آئے تو اسلام کے کام آئے ہماری دولت کام آئے تو اسلام کے کام آئے ہماری اولاد کام آئے تو اسلام کے کام آئے ہماری زندگیاں کام آئے تو اسلام کے کام آئے اگر ہمارا ہو ہمارے جینے کا حق یہی ہے ہماری زندگیاں کام آ جائیں کہ جیسے یہ دیکھیے اور قصل ختم ہو جائے اسلام غلط ہو جائے اور اگر جی چاہتے تو اس انداز سے جیو صحابی کی نبی صحابی کافلے میں شامل ہو جاتا ہے اب دیکھئے جہاز لے جاتا ہے اپنی تلوار اٹھاتا ہے اپنا سامان اٹھاتا ہے اپنی جیوا پہنتا ہے اور تیاری کی حالت جہاز میں آتا ہے جنڈا دیجیے جھنڈے پہ پکڑتا ہے تلاش کر رہا ہوں وہ مجھے نظر میں آیا مجھے آردو میرے سامنے آئی وہ شہادت کی تمنا لے کے آگے بڑھنے والا میں پھر لاشوں کے ڈھیر میں تلاش کرتا ہوں وہاں پڑی ہوئی पड़ी हुई थी और उनको देखते हुए میں تلاش کرتے करते हुए نے دیکھا تو مجھے ایک لاش نظر آئی لیکن تھا لیکن میں نے کچھ حالت کے اندر دیکھا میں نے جب آگے بڑھ کے دیکھا جھنڈا اس کے سینے کے ساتھ تھا اور ایک طرح لان ہوئے اس وقت بھی اس کو پکڑے ہوئے تھا اگر دنیا سے گیا اپنے وادوں کو پورا کرتے ہوئے اس حالت کے اندر جو اس نے ارادہ کیا تھا مہیا کیا تھا اور میں بھائیوں کرنے کا مقصد ہے اس بات کی بات کرتا ہوں یہ بات فکر دلوں میں ظالم لوگ ہماری بری کرنے کے لیے اگر وہ کر سکتے ہیں وہ ہتھیاروں کو سیکھ سکتے ہیں اور کیا ہم اپنی اسمت بچانے کے لیے ہتھیاروں کو نہیں سیکھ سکتے اگر وہ ظالم ہمارے بچوں کو زندہ کرنے کے لیے ہتھیار اپنے لیے ضروری قرار دے दे सकते हैं ہم हम अपने बच्चों को کے के लिए سیکھنے सीखने لیے تیار नहीं है अगर ہمارے ملک امن کو اسلام کو اگر مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے وہ اور ہندو اور عیسائی اگر اپنے ملک کے اندر اپنے ہر فرق پر اگر ٹرین کو ضروری قرار دے سکتا ہے تو کیا ہم اسلام کو بچانے کے لیے ٹریننگ نہیں کر سکتے اگر وہ لوگ ہمیں قدم کرنے کے لیے اور ایک بات کی زمین افسوس کرنے کے لیے اگر ہتھیاروں کو اپنے ہاتھ میں سکتے ہیں تو ہم اپنی فاط کر دیتی ہے اپنی مساجت بچانے کے لیے, کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی حجت خاصنے کے لیے کیا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی ہم ہتھیار نہیں سکتے آج دیکھیے اگر جینا ہے تو اس اللہ سے جیو حقیقت بات ہے ورنہ اس سے حق کے جینا یہ دیکھیے یہ ضلعت کی زندگی بھی کچھ زندگی ہے اپنی مساج کو گرا کے جینا اپنی بہنوں کی قسمت کو لٹا کے جینا بھی کچھ جینا ہے اگر جینا چاہتے ہو تو یہ چھوٹے فکر لے کے جیو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا ہے ہم اگر زندہ رہیں گے اپنے بچوں کے حفاظت کر کے زندہ رہیں گے اگر ہم زندہ رہیں گے یقیناً اپنی بہنوں کی قسمت بچا کے دیے گے اگر ہم جی گے اپنی مساجت کو بچا کے جی گے اگر ہم گے سفر کو ختم کر کے گے اگر ہم گے کر کے گے اگر ہم جئیں گے میں جہاد کے اندر جی گے اگر ہم جئیں گے فقط وہ مساجد جو مندروں میں تبدیل کر دی گئی ان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مندر ہیں ان کو مساجد میں تبدیل کر کے جئیں گے اگر ہم جئیں گے تو اسلام کے غذبے کے لیے اگر ہمیں موت آئے گی تو سر کے خاتے کے لیے اللہ ہمارے اس دعا کو پورا کرے اور اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کے غذبے کے لیے اگر ہمیں موت آئے اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کی موت آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القافیہ کیسٹ سیریز و قطب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صرف پانچ چار نو